عندهم الغیب فهم کیا ان کے پاس غیب کی باتیں آتی ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں کیا مشرقین مکہ کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں اور اس طرح انہیں وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی ہے اور جن کی بنیاد پر وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو نرے ان پڑھ اور گمراہ لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی ایسی خبریں آتی ہیں جو ان کے سوا کسی مخلوق کے پاس نہیں آتی ہیں اس لیے ان کا دعویٰ باطل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم برحق اور صادق ہے